ربھی ہلکین اللہ اللہ کی دنیا کے لیے نہیں اس لیے اس کا بگاڑ آماد کا بکار پیدا کرتا ہے اور وہ نیت کے عمل کی برکت اور خیر پڑ جاتی ہے ابھی نیت آدمی کی عمل سے مزید اور سوکھی پیدا کرتی ہے और अना तो आदमी अल्लाह के नजदीक मजबूर का अखबार होता है नीयत अच्छी हो जाती है छोटा अमल अच्छी नीयत ऐसी आगरा ब जाता है और बड़ा अमल घटिया नीयत ऐसी घटिया बच जाता है नीयत आदमी के अखबार का मकान जाया करती है उसके अलग कार जाया करती है ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات اعمارنا من يهدي اللہ فلا مغلل له ومن يظلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عزه ورسوله اما بعد فإن قیر الحديث كتاب الله وقیر الہدي هادي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واشهد ان امور محلطاتها وكل محفت بزع وكل بزع ضلالة وكل ضلالة في النار قل تبارک افلا فجلس میں موجود صدر محترم علماء کرام ذمہ داران جمی میرے بینی بھائیوں اور قابر احتراموں بہت ہی تھوڑے وقت میں دو بڑے عنوان ایک ساتھ جس میں جمع کر دیے گئے ہیں ان دونوں عاوین کے سلسلے میں کچھ آداب اختصار کے ساتھ میں اس مزید میں اس کو ذکر کرنے ہیں ایک عنوان متعلمین کے طلبۃ العلم کے دین سیکھنے والوں کے لیے آداب اور دوسرے دین سکھانے والوں کے لیے آداب آداب المالمتعمین ان میں سے ہر ایک عنوان ایک مستقل موضوع ہے اور ان آداب کی ایک لمبی فہرست ہے لیکن ان دونوں اناوین میں سے سکھانے والے تعلیم دینے والے دین سکھانے والے اور دین سیکھنے والے ان دونوں کے لیے اسلام میں دین میں کیا آداب ہیں ان باتوں کا لحاظ ان کو کرنا چاہیے اختصار کے ساتھ اس منزل میں ہم دیکھیں گے اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے اور عظیم نشان نعمتوں میں سے ایک نعمت علم ہے یہی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنی زندگی کا مقصد اپنی منزل اس منزل تک پہنچنے والا راستہ اس راستے پر چلنے میں مددگار چیزیں اس راستے کی رکاوٹیں اور ان کا حل یہ ساری چیزیں انسان علم ہی کے ذریعے سے جانتا ہے اور اگر اللہ انسان کو علم نہ دے تو انسان نہیں جان سکتا اللہ کے سکھائے بغیر انسان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا ہے عَلَمَ الانسان يَعْلَمْ. اللہ انسان کو کو نہیں معلوم دا. اللہ کے سکھانے سے انسان کو معلوم ہوتا ہے اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو دین کی زندگی کے مقصد کی اور اس مقصد کے اصول کے اعتبار سے رہبری عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ کے گڑوں سے بچ کر ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے جنت کی منزل تک پہنچ جائیں اگر اللہ تعالی رہبری نہ دے تو انسان کو رہبری نہیں مل سکتی اور اللہ رب العالمین نے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا جنہوں نے اپنی قوموں کو دین سکھایا اور ماننے والوں کی تربیت کی اور نہیں ماننے والوں پر وجہ تمام کی لہذا اصل علم ہے اور علم کے بعد ساری باتیں شروع ہوتی ہیں اگر قرآن کریم کا مطالعہ آپ کریں اور وحی کے تسلسل کو اور اس کی ابتدا کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ قرآن کریم کی آیات میں یہ سب سے پہلی وحی علم ہی سے متعلق ہے بسم ربی کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے علم اور حفاظت علم اور طلب علم اور اسی طرح سے تعلیم علم سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بیان کی تقریب تو صفحات میں تفصیل پانچ آئے دوں کی تو علم بہت بڑی نعمت ہے اور علم کا حصول اور علم کی تعلیم یہ دونوں چیزیں تعداد کی چیز ہے جہاں علم کا سکھانا نعمت ہے وہی علم کا سیکھنا بھی اللہ کی طرف سے ایک توفیت ہے ایک آدمی خیر کے راستے پر فوراً چلنے لگ جاتا ہے جب وہ علم سیکھنے لگتا ہے اللہ کے ہاں وہ بھی محضور ازر کا مستعب ہوتا ہے جب علم سیکھنے نکلتا ہے وہ علم سیکھے گا اس کے بعد عمل کرے گا اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن اس کے عزر کا معاملہ تبھی سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے علم والا اور علم سے محروم دونوں برابر نہیں ہوسکتے. اللہ نے آپ کہیے کہ کی کیا اندھا اور بینا دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں اب اللہ تبکرون تم غور وکر کی کیوں نہیں کرتے اللہ رب العالمین نے دونوں کو الگ بیان کیا ہے ان والا ایسا ہے جیسے آنکھ والا اور ان سے محروم ایسا ہے جیسے نابینا اندھا وہ کسی بھی گڑھے میں گر سکتا ہے آنکھ والے کو اپنے سامنے کی چیز دکھائی دیتی ہے وہ قدم رکھنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ واقعی یہ کاٹے ہیں گڑا ہے یا راستہ ہے دلدل ہے یا پتھر ہے یا راستہ ہے یا کیا ہے لیکن جس کے پاس آنکھ نہ ہو اس کے لیے امکان بہت قریب ہو جاتا ہے کہ وہ گڑھے میں گر جائے دلدل میں پھنس جائے کسی مصیبت میں کھائی میں گر جائے لہذا علم اللہ کی طرف سے دی بہت بڑی نعمت ہے اور اس علم کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو زندگی بھر کوشش کرتے رہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس فرماتے ہیں منسل کا پریتن کا جو علم کے طرف کرنے کے لیے کوئی راہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس بدولت اس کے اس عمل کے نتیجے میں جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہے معلوم ہوا جنت کا راستہ آسان نہیں ہے اور بات یہ کہ سراج مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے لہجن مستفی تیری راہ میں بیٹھوں گا تو شیطان سیدھی راہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس راہ پر گزرنے والے آنے والوں کو وہ دوسری راہوں پر بھیجتا ہے وہ راستہ وہ چھوٹی راہیں راہ جو سیرا مستقیم سے انسان کو بھٹکا دیتی ہیں شیطان چاہتا ہے کہ انسان کی ان راہوں میں نکل جائے تاکہ سرا مستقیم سے محروم ہو کر جنت سے محروم ہو جائے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے یہ راستہ جنت والا آسان کرتا ہے جو علم کی طلب میں نکلتا ہے اس لیے کہ علم کے بغیر انسان کی لیے نہ عقیدے کی طلح ہو سکتی ہے نہ اعمال کی ہے। نہ وہ چر سے بچ سکتا ہے نہ گپر سے نہ وہ بیدا سے بچ سکتا ہے نہ جس کو خجور سے علم کے بغیر انسان کو حق اور باطل کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے لہذا حق پر چلنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی آپ کو جانے اور باطل سے بچنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی باطل کو جانے حق اور باطل کی مارکت کے بغیر انسان کا حق پر چلنے اور باطل سے بچنے کا سفر شروع نہیں ہو سکتا ہے عمل سے پہلے علم ہے اور علم کے بغیر عمل یا تو انسان کے لیے بلاس کا دروازہ کھولتا ہے یا پھر حلال و حرام میں معاملہ پیدا کرنے کا دروازہ کھولتا ہے کتنے لوگ ہیں جو حلال حرام سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو حرام کو حلال سمجھ کے انتقاب کرتے رہے اور زندگی گزر جاتی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے علم نہیں علم کے ساتھ آدمی اگر ہدایت کے راستے پر چلے اس کے اعمال اور ایمان میں بھی قوت پیدا ہوتی ہے ایک انسان جو اللہ کی معرفت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اس کی عبادات میں جان پیدا ہوتی ہے اس کا تعلق اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ بتنوں کے دور میں گمراہیوں سے نپٹنے کے لیے اپنے اندر قوت اور یقین پاتا ہے وہ نعمت ہے جو انسان کے دل میں یقین کی قوت بڑھاتی ہے دلیل اگر انسان کے پاس نہیں ہو علم انسان کے پاس اگر نہیں ہو تو آدمی کا یقین بھی کمزور ہوتا ہے جتنی قوی دلیل ہوتی ہے اتنا قوی یقین ہوتا ہے لہٰذا ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے لیکن علم حاصل کرنے میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں اس کے وقت ہمارے پاس بہت کم ہے ابھی دوسرا بڑا عنوان اس کے بعد باقی ہے لیکن میں نے پہلے اس کو یہ مناسب سمجھا کہ پہلے علمان نے تھا کہ آداب المعلم و سکھانے والوں کے آداب اور سیکھنے والوں کے لیکن سکھانے والے ویسے ہی سیکھے ہوئے ہوتے ہیں ضرورت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دین کا علم سیکھنا چاہتے ہیں اس سے مقدم ان کو کیا اگر وقت نہ بچے تو ان کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہے معلومین دین کا علم سکھانے والے علماء کرام ویسے بھی خود جانتے ہیں کہ واقعی کیا کرنا ہے لیکن اصل جو عنوان ہمارا ہے وہ دین کا علم سیکھنے کے اعتبار سے طالب چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کیا آداب ہیں؟ سارے آداب لینا مشکل ہے لیکن کچھ آداب جو ضروری ہیں انشاءاللہ آج کی مدد میں کریں گے سب سے پہلی چیز علم کا شوق اور اس کی طرف اور اس کے لیے اللہ سے دعا ہے پہلی چیز یہ ہے اس لیے کہ انسان کے قدم مطلوب کی طرف بڑھتے ہیں اگر کوئی چیز مطلوب ہی نہ ہو تو زندگی میں حرکت پیدا نہیں ہوتی ہے پھر انسان اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے ایک آدمی کو جب پیسے کی طلب ہوتی ہے دوڑ دھوپ کرتا ہے اور اللہ سے بھی مانگتا ہے مونی صاحب سے بھی کہتا ہے آپ بھی دعا کیجئے۔ ایک انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے ساری چیزیں ہوتی نکاح کرتا ہے اور دعا کرتا ہے دوسروں سے بھی کہتا ہے ایک چیز جب انسان کو چاہیے ہوتی اس کی طاقت ہوتی ہے تو آدمی کے اندر اس طلب کے نتیجے میں عمل کی کوشش کی حرکت پیدا ہوتی ہے ایک انسان کو ہمیشہ اس بات کی طلب میں رہنا چاہیے کہ اس کا علم بڑھے علم کا بڑھنا خیر ہے چاہے وہ کسی بھی عمر میں بڑھے اور اتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تو اے نبی آپ اپنے رب سے یوں کہا کیجیے کہ اے میرے رب مجھ کو علم اور بڑھا دے یہاں آپ دیکھیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے بڑا راست آپ کو تعلیم دی گئی ہے آپ لوگوں کے لیے حاضی بنا کر بھیجے گئے ہیں نہ صرف آپ کا قول بس بلکہ آپ کا عمل بھی لوگوں کے لیے اس نمونہ ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف بلانے والے اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے دائی ہیں اللہ کی طرف سے اور ایک روشن چراغ ہے آپ کا پورا وجود لوگوں کے لیے روشنی زندگی کا کوئی بھی پہلو اگر آدمی دیکھے اس کو علاج ملے اس کو روشنی ملے اس کو نور ملے تو آپ کی زندگی میں آپ کے طرز عمل کی روشنی میں اگر چلنے لگے کبھی گمراہ نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بھی کیا کہا آپ دعا کرو اللہ سے کیا دعا کرو علم میرے میرے رب کو بڑھا دے یعنی آدمی اپنے علم پر طرح نہ کرے وہ زندگی میں اپنی زندگی کے تمام اخوال میں تمام ایام میں اس بات کا تعلیم ہو کہ اس کا علم جس سطح کا بھی وہ بڑھتا رہے اس لیے کہ علم یا تو بڑھے گا یا تو گھٹے گا اگر آدمی علم کے تسلسل میں نہ ہو اس کے حصول کے لیے مسلسل کوشش نہ کرتا رہے تو اس علم کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے لیکن مسلسل اگر آدمی علم حاصل کرنے والا ہو اس کے اندر ہو تو ایسا آدمی اس کے علم میں برکت ہوتی ہے اس کے بہن کو گرا نصیب ہوتی ہے لیا کا پہلی چیز بات یہ ہوئی طالب علم کو علم کی طلب ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے اور کبھی بھی وہ یہ نہ سمجھے آ گیا بہت ہو گیا اب بہت سیکھ لیا اب اب سیکھنے کی ضرورت نہیں جب نبی کے لیے بھی ایسا کبھی وقت نہیں آئے گا کہ اس کو اللہ سے دعا نہ کرنی پڑے کہ اللہ علم بڑھا دے آپ سوچی بابی اولادو سے لوگوں کے لیے کی ضرورت ہے یہ پہلی بات تھی نمبر دو طالب علم کے ضروری ہے کہ وہ علم کے اصول میں نیت کی تخیص کرے آسان الفاظ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دین کا علم حاصل کرے شہرت اور دنیا کے لیے نہیں اسی لیے نیت کا بگاڑ اعمال کا فساد پیدا کرتا ہے اور بری نیت سے عمل کی برکت اور خیر پڑ جاتی ہے اچھی نیت آدمی کے عمل میں مزید اور توقع پیدا کرتی ہے اور اگر نہ بھی ملے تو آدمی اللہ کے نزدیک معذور اذر کا عبدان ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہو جاتی ہے چھوٹا عمل اچھی نیت سے آگاہ بن جاتا ہے اور بڑا عمل گھٹیا نیت سے گھٹیا بن جاتا ہے نیت آدمی کے امال کا مقام طے کرتی ہے تین ذکر کی فساد کی ہیں جب دین کا علم حاصل کرے ان نیتوں میں سے کوئی نیت اس کی نہیں ہونا چاہیے نمبر ایک جو اس لیے حاصل کریں کہ علما کی مقابلہ علما کے ساتھ مقابلہ آ رہا کرے علماء کی سخت میں کھڑے ہونے کی صلاحیت اپنے پیدا کرے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا شرط حاصل کرے ان کے ساتھ شمار ہونے کا شرط حاصل کرے کہ میرا نام بھی علما کی لسٹ میں ہے علماء کے ساتھ مقابلہ آ کرے کہ میں بڑا وہ بڑے میں بہتر یا وہ بہتر تو علماء کی برابری کے لیے حاصل کرے علم کہتے ہیں مقابلہ آراہی کرنا اور برابری حاصل کرے کہ میں بھی چمکتا ستارہ بن جاؤں میرا نام بھی روشن ہو جائے اسی لیے اور دوسری نیت وہ کہا اور کم سب ان لوگوں کے ساتھ گجر بازی کر کے ان سے غالب آئے کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ اس کو ملے کہ کچھ سیکھ لیا اب تجربہ کسی پہ کرو کسی کو ہرا کے اور دین کے اپنے نس کو تقسیم دو میں برقرار لوگوں کو ہرا کے گربا پا کر اپنے نس کو تسکین دینا لڑنا لیکن نس کے لیے لڑنا لوگ یہ سمجھے دین کے لیے لڑ رہا ہے کیسا اچھا مناظر ہے لیکن یہ اللہ کا مناظر دین کا مناظر نہیں یہ نس کا مناظر ہے یہ نیت اگر ہے یا پھر یہ نیت ہے وہ یسری کا بھی وجوہانات شہرت حاصل کرے لوگوں کو اپنی طرف رجائے لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کرے جیسے لوگ وبا کے ذریعے سے یا گانے والے گانے والے اپنی آواز سے یہ بھی اپنے علم سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اپنی طرف ہی رہی تینوں کا کیا ہے؟ اللہ جہنم سیدھے جہنم میں لائق ہی کی نہیں کی اس کی بارے میں کچھ اور رہتا ہے سیدھے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا ابھی دیکھیں اس نے عمل کیا نہیں کیا اس حاصل کرے اسی اس لیے بھی یہ ہے وہ سے جہنم میں نہیں گیا وہ اس کی بری نیت کی وجہ سے جہان نمبر کیا معلوم ہوا کہ پیچھے بری نیت بھی آدمی کو جہان نمی بناتی ہے عمل کتنا اچھا علم حاصل کرنا دنیا کا نہیں دین کا کر رہا ہے لیکن نیت کیا ہے نیت بھی ان کی نہیں ہے نیت آثرف کی نہیں ہے نیت اللہ والی نہیں نیت کیا ہے کہ میں واٹس ایپ سے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کر کے فیمس ہو جاؤں میں فیس بک پہ میرے کچھ فوٹو آ جائے اس کو ہٹ پر لائک زیادہ ہوں بعض اوقات آدمی کا پہلا قدم دین کے لیے اللہ کے لیے ہوتا ہے لیکن شہسان کہتا اگلے قدم تو میرے ہیں شروع شروع میں دین کے لیے آدمی کرتا دھیرے دھیرے دھیرے شہرت کی راہ عزت لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا آدمی دھیرے رابطے سے نکل جاتا ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو احساس نہ ہو سمجھتا میں کوئی بڑا کام کرتا ہوں لیکن اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہو اور وہ خود اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا کام کرتا ہوں نفس کے دھوکے سے بچنا بہت ضروری ہے طالب علم اپنی نیت صحیح کرے اپنے افیر دوسرے سے جڑ کو دور کرنا یہ نیت ہونا چاہیے کہ میں دین نہ جانتا ہوں ایسا نہ ہو اور دوسروں میں جہاد ہے اس کو میں دور کروں اور دین کی حفاظت دین کی عجائع دین کی نیت ہو دین کے مقابلے میں جو شبہات اور حملے ہیں ان کا جواب دوں بدا بائک یہ نیت اگر آدمی کی ہے واقعی اللہ کے نزدیک کی آدمی تین کی ہے اور سب سے بڑی چیز کی علم کا حاصل کرنا خود ایک امر ہے دین پر عمل کرنا خود ایک عبادت ہے نیکی ہے اللہ کا حکم ہے اس لیے آدمی معیل کرے تو نیت صحیح ہونا نیت صحیح ہونا چاہیے نمبر تین آدمی علماء سے پوچھے وہ اپنے آپ کو علماء سے مربوط کرے نہیں معلوم علماء سے پوچھے علماء دنیا بھر میں ہے اور اس دور میں اس کو اونٹ کی ضرورت نہیں صرف موبائل کی ضرورت ہے ایک آدمی اگر کہیں کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے تو کسی بھی عالم کو دنیا بھر میں اتنے سارے علماء ہیں کسی بھی عالم سے پوچھ سکتا ہے اپنے دل سے کچھ بھی رائے بنا کر عمل کریں؟ نہیں جہل کی بنیاد پر عمل کریں؟ نہیں علماء سے پوچھے وہ اپنے آپ کو علماء سے مربوط رکھیں۔ اور جہاں بھی دین کے معاملات میں پھنس جائے چاہے عقیدے کا ہو چاہے عبادات کا ہو چاہے حقوق کا معاملہ ہو چاہے سچ کا معاملہ ہو چاہے دین کے اعتبار سے شبہات اس کے دل میں آئے ہوں یا کسی اور کو جواب دینا ہو یا زندگی کے شادی شدہ معاملات جائیداد کے معاملات کسی بھی معاملے میں اس کو حل چاہیے ہو وہ علماء سے پوچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ارو اللہ اہل بکر سے تم کو نہیں معلوم اگر نہیں جانتے طریقہ کیا ہے علماء سے آپ نے علما سے پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جاننے والے کا علاج یہ ہے کہ وہ پوچھے بہت آسان طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین جگہ کون سی سب سے بری جگہ کون سی آپ نے فرمایا میں جواب نہیں دے سکتا جب تک ہی جبریل سے پوچھ نہ لگی آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل نے اللہ سے پوچھا اللہ نے بتلا کہ مسجدیں سب سے اچھی جگہ ہے اور بازار سب سے بری نتیجے کے اعتبار سے بازار بری بازار میں جانا جائے پیدا ہو رہی ہے اب لیکن آدمی وہاں غبرت کے ماحول میں جاتا ہے اس وجہ سے سب سے بری جگہ بازار ہے جہاں اللہ کو بلا کر آست کو بلا کے آدمی مطلب پرہیز کر کے حرام کماتا ہے تو یہ جواب آپ نے کب یہاں پوچھ کے دیا ہے تو ایک آدمی جب نہیں معلوم کوئی بات آدمی علماء سے معلوم کرے براہ راست سبزی سے تو معلوم نہیں کر سکتا ہے اب کس سے معلوم کرے گا علماء سے اور الحمدللہ ہمارے ہاں علماء ہیں جو دلیل کی روشنی میں بتلاتے ہیں ایک آدمی علماء سے پوچھے اسی طرح سے علما سے پوچھنا آج ہمارا ماحول یہ بنا ہے کہ ہم پتوا شاپنگ کرنے لگے ہیں ارے اس سے مت پوچھو وہ حرام بولیں گے کس سے پوچھو ان کی تحقیق میں حلال ہے دونوں بھی اپنی طرف اللہ کے نزدیک ایک عالم کسی چیز کو حرام کہیں دوسرا عالم کسی چیز کو حرام کہے اپنی اپنی تحفیق کے مطابق تقوی کی بنیاد پر ان کا فتوا ہے اور ان کا اختیار ہے دونوں کو آجر ملے گا چاہے قبا سے جب کتا ہوتی ہے تب بھی اس کو ملتا ہے لیکن یہ یہ عالم سے اس عالم سے پوچھ رہا ہے جو اس کی شہوت کے خائز کے مطابق فتوا دے اس کو جواب نہیں ملنے والا ہے بلکہ یہ گناہگار ہے اپنی بری نیت کی وجہ سے اس کی نیت ہے۔ یہ ایسے عالم سے گز ہے جو اس کے لیے اس کی چاہت کے مطابق مسئلہ بتائے گا ہم کو خواہشات کی طباع کا حکم نہیں دیا گیا ہے ہم کو اللہ کے دین کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے خواہشات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں انسان کو چاہیے کہ اپنی خواہش کی بنیاد پر نہ دین کا علم حاصل کرے نہ دین کی بات بتائے نہ اتحاد خواہش کی بنیاد پر ہو نہ طلب علم نہ پھر جواب خواہشات کی پیروی کی بجائے آدمی علم کی پیروی کرے اور علماء سے پوچھے علماء سے تعلق رکھے تو ان کے اکرام کے ساتھ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے انٹرنیٹ پہ کچھ پڑھ کے آتے ہیں اس کی تحفیق ہو گئی پکی اس مسئلے میں کیوں اس لیے کہ چار دن سے وہی پڑھ رہا ہے اب صاحب دوسرے پڑھ رہے پوری کتاب جا کے ان کا امتحان لینے کے لیے پوچھ رہا ہے پوچھنے کے لیے نہیں سکھانے کے لیے اور دوسروں کے سامنے دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرا جواب ہی دے دے عالم صاحب بولے بھالے ہیں ان کو کیا معلوم ہے کیا کتنا ہے وہ جواب نہیں دے پائے دیکھو یہ جواب میں دے رہا ہوں وہ نہیں دے رہے تو ایک مسئلے میں جواب دے رہا وہ نہیں دے رہے وہ کر کے بتا پچاس ہزار مسئلے ان کو کو جو معلوم ہے تو اس کو معلوم ہے ہے جی یہ آج کے مسئلے پہ تو بہت بات کر رہا ہے لیکن یہ تنجا کے مسئلے پہ اس کو معلوم ہے آج کتنے نوجوان ہیں پلوا کے بارے میں ان کی زبانیں ان کے ہاتھوں سے زیادہ لمبی ہے بلدین ہیں اور دنیا کے بارے میں ان کو نہیں معلوم اچھا اس کو معلوم ہے ابن الوقت کو کبھی فرانس کا انقلاب کبھی رشیا کا کبھی ہڑتال کبھی کچھ اس کا طریقہ کار یہ ہے جو نام دین کا لیتا ہے اور دین کی عقامت میں سارے یہود و نظارے کے طریقے اپناتا ہے یہ دین کا یقیکامت کرے گا دین کی اقامت بھی اقامت کے طریقے میں دین کی اقامت نہیں ہے کہ دین کے طریقے میں بھی تو دین کو قائم کرنا چاہیے وسائل اور مساصر دونوں صحیح ہونا چاہیے کہ جو وسیلہ ہمارا مقصور ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مقصد تو صحیح ہے راستہ طرف بھی چلتا نہیں چلتا ہے اللہ کی عبادت دین کی اقامت دین کے کوئی بھی معاملات مقصد بھی صحیح ہونا چاہیے اس تک پہنچنے کا راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے اب یہاں وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں عالم صاحب سے پوچھتے ہیں اب علماء سے علما کی بارش بڑے بڑے علماء جن کی جوتیوں میں بیٹھنے کی بھی اوقات نہیں ہوتی ہے ایسے لوگ جن کے چہرے اسلام والے بھی نہیں ہیں جن کو دیکھ کے کوئی آدمی بول نہیں سکتا واقعی مسلمان ہے بن بات گورمنٹ کے بگیے ہوئے ہیں یہ شیطان کا کا بکا ہوا جتنے بڑے بڑے علماء کے بارے میں بات کریں سعودی علماء پورے گورنمنٹ نے خریدی ہے اللہ رحم کیا جواب دے گا قیامت کے دن ایک عام آدمی کی عزت عزت ہے عالم کی عزت اس سے بڑی ہے اس لیے کہ ایک عالم کے لوگوں کو بدن کرتا ہے اگر اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتی ہے سب کی گمراہی کا گناہ اس پر آئے گا تو یہ اللہ سے ڈرنے والا ہو گیا फिक्र होगी जो फजर की नमाज बिस्तर में पढ़ता है रात में दो दो बजे तक अमरीका रशिया और चाइना और जकार्ता ना जाने क्या क्या ईरान तुरान रात में दो दो, दो बजे तक इसी की बहत है और फज्र की नमाज कहाँ है नम क ना ये आदमी खड़ा होती कहे लोगों के दरमियान सऊदी गुरु और निपास के मसले मालूम है और ना को क्या मालूम है? है और इसका बाग मर जाए मौजी साहब जनाली की नमाज कैसे पढ़ाना कौन सी दुआ उसमें बी को है मौरी साहब है की आगे पीछे हो रही है क्या करना अब इसको जायदाद की तक नहीं मालूम नमाज मेरे सज्जे का कैसा करना मौर्य اور یہ دین کرے گا اور اس نے بڑے بڑے علماء کے بارے میں بولتا ہے شرم آنے علماء کا اکرام جس سے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ علماء کا اکرام بہت ضروری ہے اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم فرماتے من رکھنا ہم میں سے وہ نہیں وہ آدمی ہمارا ہونے لائق نہیں لئی تمینا ملم نجیلہ قبی رنہ جو ہمارے بڑے کا اجلال احترام نہ کرے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے نے ہمارا عالم کا اپنے سے جوڑا وہ ہمارا عالم ہے پرایا نہیں ہے کوئی بھی بے مددگار چھوڑا جائے تو نہیں ہے ہمارے عالم کا احترام نہ کرے اس کا حق نہ جانے ہمارا نہیں ہے وہ آدمی ہمارا نہیں یہ عالم ہمارا عالم ہے پہلے علم کی توقی آدمی کے دل میں دین کا احترام پیدا کرتی ہے دنیا کے بارے میں بچے کو لے جاتا اسکول میں کا ادب کرنا بچے کو اپنے سکھانا کون سا بچہ جیکن دل استاد کا ادب کرنا کون سا استاد جو مسلمان ہی نہیں ہے جو اس سیڑھی پر آ رہا ہے اور دوسری سیڑھی پر لے جا رہا اور یہ عالم جو اس کو نبوی علم دے رہا ہے اس کا احترام ہے اس کے بارے میں زبان کیسی لمبی ہے آپ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی آرت ہو یہ اس دور کی بہت بڑی بیماری ہے ایک بات بھی اچھے سے یاد رکھے اس وقت میں جو بھی لوگ خاص طور سے نوجوانوں کے لیے جو بھی لوگ امت کے لیے دین کی اقامت خلافت اور بہت ساری باتیں اس طرح کی کریں گے پہلا کام یہ کریں گے وہ آپ کو علماء سے کاٹنے کی کوشش کریں گے کسی کو گڑے میں گرانا ہوں پہلے اس کی آگ پہ پٹی باندھو کہیں بھی لے جاؤ تو گڑے میں دلدل میں کیچڑ میں گندگی میں لے جاؤ آرام سے جائے گا کیوں ہاتھوں پہ پٹی باندھتی اس کی اس کو رہبری رہی اس سے ہاتھ چھوڑا دیا جا سکتے بھیڑ میں بچے کا کہاں چلا جائے گا کچھ گارنٹی نہیں ہے علماء کا ہاتھ رکھیے ہم تکلیف کے قائل نہیں ہیں لیکن ہم آزادی نہیں یہ کہ ایک آدمی آزاد ہو جائے اور علماء کو اس لائق نہ سمجھے کہ دین کے اور دنیا کے اور زندگی کے مسائل میں ان کی طرف رسو نہ کرے اللہ نے کیوں کہا بس اللہ دیکھے ان کو تمٹا لگو ان کو اللہ کی نبی صلی اللہ کے بارے میں کہا کہ بعض میں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہیں گے بلکہ تو پھر لوگ جاہروں کو اپنا سردار بنائیں گے اور ان سے پتوے پوچھیں گے وہ اپنی رائے سے پتوے دیں گے خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے جینٹل مین قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں جو دین کا انکم رکھتے ہیں تاریخ کا زیادہ سعودی تو کیا ہوا تھا پھر کون ہسٹری پھر فرانس نے کیا کیا پھر انگلینڈ نے کیا کیا پوری ہسٹری اس پیس کو معلوم ہے لیکن توحید اس کو پوچھو تو قسم کے بجائے دوسری کوئی اور قسم معلوم نہیں کون سی قسم معلوم ہے آپ کو توحید کے ہاتھ میں معلوم ہے تابوت کا کیا مطلب ہے گورنمنٹ کی تابوت کے کوئی اور معنی اس کو معلوم نہیں ہے اس دور کا ریگارڈ زیادہ نوجوان ایسے لوگوں سے دور رہیں جو لوگوں کو علماء سے دور آپ کریں بہرا سب اب کریں گے عالم عالم سب بلدی عالم سب غلط عالم سب بکے ہوئے عالم معلوم کو اچھا اچھا چلو ہم ایک سیکرٹ جباب بنائیں گے اپنی اس میں کیا کریں گے ہم آپس میں اتحاد کریں گے ایسے لوگوں سے بچیں ایسے لوگوں سے بچیں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگوں کے بارے میں ہم سے نہیں جو ہمارے عالم کا احترام نہ کرے اسی طرح سے علم کے بارے میں چیز جی ضروری ہے کہ آدمی علم کو معتمد ذرائع اور محافظ سے حاصل کرے ہمارا آج نوجوان کیا کرتا ہے کوئی سوال ڈھونڈنا ہے اس کا جواب دیئے؟ گوگل حافظ اللہ अब हर मोबाइल में इंटरनेट है या दूसरा कौन व्हाट्सएप क्या है? ये इनका जरिया है अब उसमें जो भी आया उसको पढ़ रहा है और उसको आगे फॉरवर्ड कर रहा है ये इनका तरीका नहीं है कि आप ऊट पठान कुछ भी चीजें सीखता रहे और फिर उसकी तहसील में लग जाए बुनियादी बातें मालूम नहीं होती है और ऐसी चीजें کہ جو واقف کو ضرورت نہیں ہے ان کے تعلق سے ضروری ہے نمبر ایک کہ وہ معتمد مساخ سے حاصل کریں قابل اعتماد ذریعے سے اوتینٹک سے حاصل کریں ایسے علماء جو قابل اعتماد ہوں اب مسئلہ کیا ہے تفسیر میں اپنے لوگوں کی تو تفصیل کی دکھ نہیں ہم کو وہ بہت اچھے دکھتے ہیں ایک دم تگڑے رکھتے ہیں آواز میں دم ہے आप थोड़ा एकदम अच्छा बोलते हैं तो दिन असर उसका पैदा होता है आप दो चार मसले उनकी जरूरत है और क्या है स्वाद का मसला है बस कोई बड़ा मसला तो ही न लेकिन उनकी तस्ती बहुत पावरफुल है कोई कह रहे मत सुनो भैया मोहत नहीं है मनहत सही नहीं है آپ لوگ منحص منحت کر کے قرآن بڑا کے منہ بڑا اچھی بات ہے اس میں سے ہم کیا کریں گے صحیح صحیح دیں گے غلط غلط چھوڑ دیں گے اچھا تو خود ہی تفسیر کرتا اگر اتنا بڑا ہوتا تو اتنا سمجھ تج کو ہوتی کہ تو خیر اور چن سکے کسی اور تفسیر سننے کی ضرورت کیا تھی تو خود تفسیر لکھ دیتا بھائی بہت سے لوگ اتنی آسانی سے کہتے ہم ان کا صحیح صحیح رہتے غلط غلط چھوڑتے اتنی تمیز ہے اس کو تمیز نہیں اسی لیے تو کہہ رہے ہیں ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے جڑے اور ایسے ذریعے سے ایسے علماء سے دین کو لے جو واقعی کے اعتبار سے صحیح ہے جو عقیدے میں منہج میں سلطی ہیں۔ اور ایک نئی مصیبت ہے سلطی الگ ہے سلگ نہیں ایک ہی ہے اب اس نام سے ڈرنا اس وجہ سے کہ یہ غلطی یا کوئی گناہ اپنے آپ کو یہ بگڑے ہوئے ہیں پہ اس نام کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں اس نام غلط نہیں ہے اور یہ نام والے غلط نہیں اس کی علما غلط نہیں اس تعلیمات سے ہمارے دہشت گردی نہیں ہے کوئی اگر کر رہا ہے تو ہمارا نام غلط استعمال کر رہا ہے وہ آتورائز نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں بغیر باپ کے بیٹا نہیں ہوتا ہے وہ موجودہ تھا جو اشار اسلام کو اللہ نے پیدا کیا ایسے جتنے لوگ ہیں ان, ہیں ان کے علماء کون ہیں ان کے علماء کون ہیں ہمارے علماء کیا کہتے دیکھیے ہمارا کوئی عالم بولتا ہے یہ صحیح ہے لیکن جو آدمی اس طرح کی چیزوں کو صحیح کہہ رہا وہ پہلے علماء کو غلط بولتا ہے اس کے پاس کوئی علماء نہیں ہے تو ہمارے منہج کے اعتبار سے یہ چیزیں غلط ہے انٹرنیٹ سے حاصل کرنا جا کے کوئی بھی ویب سائٹ گوگل پہ سرچ کیا پہلا ریزلٹ آیا اس کو لے لیا اب یہ نہیں دیکھا خوشیا ویب سائٹ ہے ہے کون ہے ہے کون کا آدمی ہے نہیں معلوم بہت اچھا لگ رہا اچھی بات ہے بہت زیادہ یو ٹیوب پہ تلاش کرتے ہیں خدا مسئلہ کا کیا ہے اب جو بھی آیا پگڑی والا بغیر گاڑی والا جیسا بھی ہو جواب کو دے رہا نا قرآن کیا ہے پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے قرآن حدیث تو بتا رہے ہیں نا اصل مسئلہ قرآن حدیث بتانے کا نہیں ہے اس کا مطلب بتانے کا ہے آپ کو ایک فرقہ بتا دو جو قرآن حدیث سے دلیل نہیں دیتا ہر فرقہ ادریا جامعہ مردیا مقدہ فارضی سب کے سب قرآن کے حدیث سے دری دیں گے لیکن مطلب اپنا بیان کریں گے اب آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ واقعی آپ اس کی غلطی پکڑو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے علماء سے بھی جو ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اعتبار کے لائق ہے یہ کیسے معلوم پڑھتا اوپر والے بول رہے اعتبار کے لائق ہیں وہ کہتے ہیں وہ اعتبار کے لائق ہیں اعتماد کے لائق علماء سے علم حاصل کرنا ہے یہ لیکن کہیں بھی چلا جائے ردی کی ٹوکری میں کہیں کوئی کتاب مل گئی ارے بہت اچھی کتاب ہے بائنڈنگ بہت اچھی ہے اب ریڈیا اس کو پڑھنا شروع کر دیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن چیز سننے سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے فائدے والا کوئی فائدہ اسلام میں نہیں ہے اور باطل اس کے سلسلے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فائدہ ہوتا ہے ایک آدمی اگر جھوٹی جھوٹی حدیثیں سن کے اس کا دل نرم ہوتا ہے تو ایسا دل نرم نہ ہو زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ وہ نبی کے بارے میں غلط باتیں اپنے دل میں بتا رہا ہے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منشا دے مطالعہ فائدہ جو مجھ پر جان پہ بھول سے جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانا جان نئے ایسی مجالس میں نہیں بیٹھنا چاہیے جس میں بداعت اور خرابات ہوتی ہیں نبی کم جھوٹ بولا جاتا ہے قرآن کی تفریح کی نام پر تحریف کی جاتی ہے مانوی تحریف کی جاتی ہے ایسی مجالس میں نہیں جانا چاہیے ایسی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے ایسے لوگوں کے بیانات نہیں سننا چاہیے ہم کو دور رہنا چاہیے کہہذا تم دیکھو کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو جب دوست کا ہی اثر ہے تو استاد کا کتنا ہوگا دوست کی کئی مانتا ہے اس کو آدمی احترام کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے بعض اوقات آدمی پھر غلط کو بھی سپورٹ کرنے لگتا ہے نہیں نہیں تم کو لگتا غلط ہے کا یہ مطلب نہیں وہ مطلب ہے ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے پھر اسناز کی وجہ اسنا سفار سے بھی غلط شروع ہو جاتی ہے وہاں تو چل جائے گا کبھی اصنا غلطیاں برداشت کر لیتا ہے کہ اللہ کو برہما بھی بول سکتے ہیں اس کی ابا کو اگر کوئی بول دے پسند کرے گا اللہ کو پسند نہیں کرنا چلتا ہے اللہ کو برہما بول سکتے ہیں کیسے بول سکتے آپ روح بہار اللہ کے کچھ نام سب اچھے نام ہیں پکارو نام بنا بنا کے اس کو مت پکارو اللہ جو نام ہے ان سے اس کو پکارو یہ بہت بڑی بیماری آج نوجوانوں میں ہے کہ وہ ان کے سلسلے میں آزاد ہے جو مجھ کو پسند ہو صحیح یہ نہیں ہونا چاہیے ان کے تعلق سے لہذا تم دیکھ لو کن سے لے رہے ہوتے کی کی کرتے, کرتے کہ میں سے ہو جائے قرآن اقل ان سائنس یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ قرآن کی ہر بات کو یا اصل سے توڑنے لگے کئی نوجوان سوال پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے دنیا کو کرتا ہے پھر دنیا میں ایسا ہے, ہے پھر اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ نیچے ہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو جب تک کہ تمقین نہیں کرے گا تب تک کہ مصیبت میں ابترا نہیں ہوگا تو اللہ کو دوسری نسلوں کی طرح سمجھا تبھی تو اس نتیجے پہ, پہ پہنچا ہے. اصل اصل اصل اصل کو استعمال کرنا ہے نقل کو سمجھنے میں. نہ کہ عقل کو جج بنا لے آدمی کہ عقل میں آئے گا تو مانو گا یہ کوئی طریقہ اسلام کا نہیں ہے بعض اوقات یہ مصیبتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور بہت سارے غلط غلط عقائد آدمی کے بن جاتے ہیں تو قابل اعتماد ذرائع سے آدمی بھی قائم حاصل کرے نمبر چھ بے, بے فائدہ علم سے پرہیز کرے ایسے علوم سے بچے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ علم کے سلسلے میں نبی والا علم حاصل کرے مثال کے دور پر بہت سارے نوجوانوں کو غیر مسلموں میں دعوت کا بہت شوق ہوتا ہے اور بلا شبہ جذبہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان کو عالمی سطح پر اللہ کے دین کی تبلیغ کا شوق پیدا ہو لیکن اس شوق کی تکمیل کی راستہ اب کیا استعمال کرتا ہے قرآن تو پڑھا نہیں تجوید بھی آتی نہیں नमाज पढ़ा बोले तो आती नहीं पढ़ाने क्यूँकि तजवीज नहीं आती लोग सुनेंगे तो घबरा जाएंगे क्या पढ़ रहा है लेकिन इसको वेद पढ़ने बोलो इसको वेद पढ़ता सुन के दूसरे लोग समझेंगे हमारा तो नहीं इतना अच्छा वेद है और बाइबल बाइबल इसकी बगल में होती है जेब में नहीं घूमता है मोबाइल में आया कुरान की दलील में अच्छी मालूम है जितनी बाइबल मालूम آج بتائیے علم ہے کہ چاہبہ یہی کر سکتے مسجد نبے میں بیٹھ کے بائبل اور گیسار ویز پڑھے وہ ان کی اپنی کتابیں ہیں اور نے پچھلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا اور وید وغیرہ کے بارے میں تو ہمارا یہ بولنا بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہم نہیں جانتے اپنے دل سے ہم امکان کسی چیز کے لیے پیدا کر دیں وہ یقین تک لے جاتا ہے ایک نسل میں لوگ مانیں گے ہو سکتا ہے وہ اگلے دن کہیں گے کہ ہے ہو سکتا کیا ہے غالب ہے پھر یقین یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ان علوم کو حاصل کریں جن میں نجات ہے قرآن سنت قائم ہے بعد کڑوی لگیں گے لیکن ڈاکٹر کا کام اور مٹھائی دینے والے کا کام دونوں کا کام الگ الگ ہے مٹھائی والا کیا کرتا ہے मिठाई देता है खाओ इससे तुम्हारा शुगर बढ़े या तुम मरो हमको कोई मतलब नहीं इन डॉक्टर क्या करता है एक कड़वी दवा है मुँह टेढ़ा हो या भागने की कोशिश करो पकड़ के इंजेक्शन देगा क्यों तेरा भला है तो बास थोड़ी कड़ी हो जाती है और हमारे अपने अपने दिलों में बाढ़ चीजें बैठी होती है उसको थोड़ा छिटकने के लिए मौका नहीं मिलता है हम लोग उसको हटाना नहीं चाहते بعض وقت ناراضی ہو جاتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں لیکن اللہ کی قسم اگر علماء اور برا بولنا چھوڑ دیں صحیح بات لوگ گمراہ ہو جائیں گے دین کے نام کچھ سخت بن جائے گا ہم کسی سے دل میں ہمارے برائی نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کی حفاظت سب پر مقدم ہے ہم لوگوں کی خوشامد کرنے کے لیے نہیں بیٹھے دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے ماد کے زمانے میں جب انہوں نے تنقید شروع کر دی یہ راوی راغی یہ راوی ایسا یہ راوی ایسا لوگوں نے کہا دیکھو ماد بنے ہوئے ہیں کرتے ہیں لوگوں کے اس وقت نے کہا یہ نہیں ہے, نہیں ہے ہم راغیوں پر جب بتا رہے ہیں یہ اچھا نہیں یہ صحیح نہیں یہ صحیح نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے دین محفوظ رہے گا ورنہ نبی کے نام پہ کچھ بھی دین بن کے لوگوں کی زندگی میں جائے گا ان کی غلطیاں دین کا حصہ بن جائیں گی لہذا کسی کی غلطی کو دین میں ایک نہیں بنایا جا سکتا ہے دین کی عمارت میں عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے سے لا تجعلو کسی کی رائے کی غلطی کو امت کے لیے طریقے کار نہ بنا لو سنت مت بنا لو لہذا محبت بعد اوقات ہمارے لیے بیفاع, بے جادی پا کا ذریعہ بن جاتی ہیں علم کو چاہیے کہ وہ کیا کرے کی سلسلے میں نہیں فائدہ مند علم حاصل کرے ایسا علم اس کے بچے جس کا اسلامی مرک ہونا یعنی آدھے اسلام کی سو یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے بچی جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا اس کوئی تعلق نہیں کوئی مطلب نہیں ہے جو بھی برماتے ہیں وہ الب اس لن پتی کلانی اگر عمر اتنی لمبی ہوتی کہ سارا علم مل جائے تو بہت اچھا ہوتا ولیکن العمر لیکن عمر بہت مختصر اور چھوٹی ہے لہذا ضروری ہے کہ آدمی اہم علم کو اور افضل علم کو مقدم رکھے یہ دیکھیے کہ واضح زندگی میں زیادہ ضروری کیا ہے اس کو معلوم ابھی کیسا کرنا چاہیے اور یہ راوی کے بارے میں پوچھ رہا کہ پورا راوی کے بارے میں جڑے ہیں وہ کیا یہ دو امام میں سے یہ بنا بنا کیا اس کو ابھی تک کی بنیادی حقیضہ معلوم نہیں ہے اور یہ سیاست کی باتوں کے لیے تحقیق کر رہا ہے کہ امام مسلمانوں کا یہ آتی اور خریفہ ایسا ہونا چاہیے اس کو خریفہ کے مسائل کے لیے تحقیق کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کو ابھی تک کی نماز اور استنجا اور وضو نہیں معلوم ہے یہ روزانہ کا مسئلہ ہے تیرا اور اس کا تو مکلم بھی نہیں ہے یہ مصیبت آج نوجوانوں میں ہے علم کے بارے میں واقعی میری ضرورت کیا ہے اس علم کو آدمی پہلے حاصل کرے میری ضرورت کیا ہے مجھ پر اللہ کا حکم کیا ہے بتائیے ایک آدمی پر روزہ فرض ہو اور وہ حج کے بارے میں سیکھتا بیٹھے اور روزے کے بارے میں معلوم نہ ہو سب اس کو جاہل کہیں گے ہم خود کریں کہیں ہم بھی تو ایسے جاہل نہیں کہ واقعی جس چیز کا علم حاصل کرنا ہمارے ضروری ہے اس کو چھوڑ کے ہم غیر دونوں چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کہیں ایسا تو ہے کہ جس کی مکلم ہے وہ تو نہیں کر رہے اور شیزان कि چاہے گا کہ جس کا مکلف انسان ہے اس سے محروم کر کے اس چیز میں بھٹا دے جس کا مکلب وہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلح اور کی دعا میں سے ایک دعا ہے اللہ علم امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے جو فائدہ نہیں دیتا ہے جو کچھ بھی فائدے کا نہیں ہے جسے علم نہ ہو اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش سے بچنا چاہیے اللہ میں اعوذ من علم سے اس کو بچا جس میں فائدہ نہ ہو نمبر سات کو چاہیے کہ وہ علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو محفوظ بھی کرے کسی کی کے ذریعے سے لیکن محفوظ کیے ہوئے محفوظ کرنے میں اعتماد نہ کرے دوسری بات آگے بتا دو مگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اب بڑی کتاب ہے چاہے آپ سو پانچ سو تو کی ہے جب آپ نے کوئی پڑھ لی واپس سے آپ کوئی پڑھیں گے آپ کو موقع ملے گا نہیں ملے گا زیادہ امکان ہے کہ نہیں ملے گا اس میں سے جو نفاذ مفید نپاس ہیں جو امپورٹینٹ پوائنٹس ہیں آپ نے کہیں لکھ لی کوئی ڈائری آپ نے بنا لی نوٹ کر لی ہے کہ پورا مسئلہ بہت عمدہ بات اس میں لکھا یہ بات پورا جگہ پر ہے اور بعض اوقات کتاب میں درید جاتی ہے جو بہت عمدہ ہوتی ہے آپ دیکھیں ہمارے علماء علما عموماً لکھتے آئے ہیں قرآن ہے اور حدیث بھی حدیث ہے لہٰذا ہم اہل حدیثی کا مطلب ہم حدیث یہ نہیں کہ ہم صرف حدیث والے ہم قرآن والے ہیں اور ایک آدمی قرآن حدیث کو مانتا ہے تو وہ اہل حدیث ہوتا ہے ہمارے علماء لکھتے آئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کوئی آدمی ادرا کریے تمہارا برسپا ہے لیکن آپ دیکھیں آگ سے تقریباً ہزار سال پہلے امام اللہ نے لال اپنی کتاب میں اعتماد اور جما میں لکھا ہے یہی بات ہے کہ دیکھیں قرآن یہ بھی حدیث ہے قرآن میں اللہ نے حدیث بھی حدیث ہے لہٰذا اہل حبیز دونوں کے ماننے والے اس کو اہل حدیث ہم کہتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث دونوں والا ہے امام اللہ نے لکھا بھی ہے یہ آج کی کسی عالم کی بات نہیں ہے تو بعض اوقات کچھ مفید بعض اوقات حوالہ بھی یاد نہیں رہتا بات یاد لیکن یاد نہیں تو کسی کو بتائیں گے تو ڈھونڈیں گے یا آپ علماء کے خطابات میں کسی گفتگو میں بیٹھے ہیں کسی بیان میں بیٹھے ہیں آپ نے اس کو ریکارڈ کر لیا اور ریکارڈ کر کے سنا بعضوں کا ایک अजीब उनका कनेक्शन का ये होता है आदत होती है सुनते नहीं है रिकॉर्डिंग में पूरा ध्यान होता है और कनेक्शन करेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं बाद अवकात ऐसा बयान होता है जो कहीं देर में जैसा नहीं होता है अब इसने सुना नहीं है उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया या कहीं सुना दिया इसकी भी पिटाई हो सकती है और हुआ है वह कभी बयान नहीं कर रहा हूँ मैं کہ خود کو سنا نہیں کسی کے نکاح میں لگا نہیں سنو یہ بھی سنو اب نکاح تھا ایسا جہاں پہ اچھے اور خوش اور غصے دونوں قسم کے لوگ تھے ہمارے ہمدردی سے اب اس جو بھلائی ہوئے وہاں پہ ایسا لگا تھا اولیا کے بارے میں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے تو کچھ لوگ صرف جمع کرتے ہیں خود سنتے نہیں خود بھی سننا چاہیے اور جمع بھی کرنا چاہیے بات کرنا چاہیے ایک دل میں اور دوسرے جو وسائل اللہ رہیے اس میں بات کرنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام حکیمت لیکن نے اپنی الزامے میں اس کو کہ صحیح کہا ہے کیا حدیث ہے قید عید العلم کئی قید العلم بالکتاب علم کو لکھ کر محفوظ کر لو قید کر لو کتنی ساری باتیں آدمی سنتا ہے جروس میں اور کتابات میں خطبوں میں کے جمع میں تو نہیں لکھ سکتے آپ آپ کو صرف سننا ہے لیکن باقی دروس وغیرہ میں بہت مفید چیزیں ہوتی ہیں اور کتابوں میں آدمی پڑھتا ہے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے ہماری اپنی ایک نوٹ بک ہونا چاہیے اسی طرح سے طالب علم کے ضروری ہے کہ اس میں علم کی تبلیغ کا جذبہ ہو تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اور دعا کا اخدار بنے ہیں. اور یاد رکھتے ہیں دیاوت ایک الگ شعبہ ہے اور تبلیغ ایک الگ چیز ہے تینوں میں اگر تینوں کی قید الگ الگ لگائی رب لیکن تبلیغ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے کہ ایک آدمی تبلیغ کرے کا مطلب یہ کہ جو کا تم پہنچا دے دعوت کے لیے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں شبہ کا دور کرنا اسلام کی واقعی تعبیر کرنا قرآن کی تفریح حدیث کی تشریح کے سارا دعوت میں آتا ہے پہنچانے میں اسی لیے اللہ نے کیا کہا دعوت کی تین مرحلے ذکر کی دعوت دو خود کا بے فکم حکمت سے دعوت دو وہ نونا اچھی واضح دعوت دو و بلدی احسن اور ان کے ساتھ جدار کرو ڈیٹ کرو مناظرہ کرو گفتگو مباحثہ کرو اچھی طریقے سے تو معلوم دعوت کے تینوں طریقے ہیں حکمت سے دعوت دینا ترتیب کرنا تاکہ مانے اور اسی طرح سے واضح کرنا اسی طریقے سے عمل کا جذبہ پیدا ہو اور تیسرے جدال کرنا بیٹھ مناظرہ کرنا تاکہ مقابل کا غلط واضح ہو لیکن اس کے لیے آپ جانتے ہیں دو حدیث کر کے چلو مناظرہ کریں گے نہیں ایک حدیث یاد ہے چلو کریں گے نہیں اسے اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے حکمت تو اچھی اچھی ہوتی ہے لیکن آج اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی مناظرہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی اسے دونوں کے ساتھ اللہ نے اچھا جوڑا اب اس کی اس کی صلاحیت ہے نہیں لیکن تبری کے لیے پہنچا دینا تو آپ ایک بات آپ نے سنی آپ پہنچا دیں آپ دعا میں آ سکتے ہیں آپ سب اللہ علیہ بنواتے ہیں اگر اللہ کا سب کچھ آداب رکھے خوش رکھے سرو رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی حبی سنیں اس کو یاد رکھے محفوظ رکھے اور جو کا تو پہنچا دے تین مرحلے سننا محفوظ رکھنا پہنچا دینا بہت بہو ہاتھ کا آگے آپ نے کیا بننا ہے گہری بات کے پہنچاتے ہیں جو کل سے بلکہ بعض اوقات کا ایسا ہوتا ہے اور جانے والے سن کے دوسروں تک نقل کرنے والے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خود اس کی گہری سمجھ نہیں رکھتے ہیں تو مال ہوا کہ लिए نہیں ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا فقیر ہو بہت بڑا ہو. بس اس کے لیے یاد داشت ہے اس کے لیے ضروری ہے اس کے لیے ضرورت کسی ہے فقار کی نہیں ہے حفاظت کی ہے لیکن دعوت کے لیے دعوت ایک بڑا شعبہ ہے کھڑا ہو جائے آدمی دعوت کی آج اس دور میں क्या चाहिए, اس کے لیے تین چیزیں چاہیے ایک مائک چاہیے دوسرے کی کیمرا چاہیے تیسرا یو ٹیوب اکاؤنٹ چاہیے آج ہمارے یہ جی حال ہو گیا بس آدمی کے پاس تین چیزیں کا مطلب یہ دائید بن گیا تو چاہے جو کہ آج کون سیک کرتا ہے کوئی نہ کوئی تو مل جائے گا بادمان نے یہ بھی کہا کہ آج ایسا دور ہے کہ شفیع رحمان کی طرف نسبت کر کے بادمان نے کیا اس کو کہ ایسا دور لیجیے کہ اس میں اگر آج شیطان آ جائے اور اگر میں شیطان ہوں میری پیروی کرو تو اس کو بھی مل جائے گی اس کو بھی فالو کرنے والے مل جائیں گے اور آج آج دیکھتے ہیں جنہوں نے اس کے پیچھے اپنے آپ کو صدر کیا یہ سمجھا کہ ہم کو نجات ملے گی ایسی ہی لوگ آ جائیں کہ کوئی آدمی خودکشی کی دعوت کا بین پیش کرے تو لوگ اس کو بھی مان لیتے ہیں باقی जैसे लोग उनको भी लोग मिलते हैं जिसमें तालीम देते हैं ऐसे भी लोगों को लोग मिल जाते हैं किसको नहीं मिलते हैं लोग। कोई महरूम नहीं रहता है हर एक को मिलते हैं कोई भी खड़ा हो जाए बोले उसको कोई रुपये मानने वाला होता है नहीं बात को सही बोलता है किसी न किसी को पसंद आएगा ना कोई दुकान ऐसी नहीं की जहाँ कोई भी जाता है कस्टमर कहीं न कहीं से मिलेगा उसको चाय तीस ही सही लेकिन एक बार तो डा जाएगा आज हमारे नौजवानों में जहां तमीर का शौक है वहां तालुन का शौक ज्यादा नहीं है सिखाने का शौक सीखने से ज्यादा जब हो जाए तो खतरा पैदा हो जाता है जैसे एक आदमी उसका खर्चा बढ़ गया और कमाई कम क्या होगा अमीर बन जाएगा वो गरीब फकीर यही हाल है की आदमी का आलू कम है और उसके अंदर दावत का शौक बढ़ जाए وسائل کی کسرت آدمی کو دائیں بناتی ہے بلکہ ایک آدمی کے پاس اتنا برتن جائے کہ ابلنے لگے اپنے آب برتن بھرے گا تو بعض پانی ابلے گا پہلے ہمیں نہیں کہ ہمانے ہو جائے اور پھر کسی کے ہاتھ میں نہ آئے اور کوئی آئے نہیں بولے نہیں تم تھوڑا پہلے سیکھو ابھی مت رکو تھوڑا دیکھو یہ دعوت میں رکاوٹ بھرتے یہ نیند के دشمن है بلکہ ان کو ڈر ہے کہ نئی وجہ سے ان کی کسی چھینی جائے گی اتنا دور اندیش اتنا بات ان کا جاننے والا بعض اوقات علماء اس کے بھلے کے نہیں بولتے کیونکہ یہ جواب دینے لایا نہیں ہے ایسا جواب دے گا کہ زبان تو زبان دانت بھی کم ہو جائے گی یہ پٹنے والا ہے کیونکہ بہت گڑبڑ کرے گا آگے جا کے علما اس کو منع چاہتے ہیں اس کو منع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے اس کی ترقی چھین رہے اس کو اس کی بچا رہے ہیں پہلے آدمی ہی حاصل کرے آپ اللہ علیہ کون ہے جو بغیر سیکھے قرآن سکھائے ہے, ہے نا؟ یہ ضروری سکھانے کے جذبہ ہونا چاہیے تم نے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھیے اور سکھائے تقدیم و تعلیم بھی تو کچھ مانا رکھتی ہے صفا مروہ کی تصویر تاخیر کچھ مانا رکھتی ہے ان کا صفا اللہ کی نشانے میں سے اللہ کی نبیتا میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے اللہ نے کہاں سے شروع کیا, کہا شروع کیا؟ صحیح کہاں سے ہوگی سفا سے اب یہاں نبی وسلم کیا رہے ہیں کئی لوگ کو منتا ہے تو میں بہترین ہوا جو قرآن کو سیچے اور سکھائے اور کامن سینس ہے یہ بہت بڑی گہرائی کی جی بات ایسی بہت سمجھے کی کہ بہت سمجھنے کے لیے دس سال لگیں گے سیچے بغیر کیسے سکھائے جا کے شیخ ادبانی کہا کرتے تھے بات لائی اور سوئی میں روم نہیں دے سکتا ہے۔ ایک آدمی مکلی سے اس کی جیب میں کچھ نہیں فقیر آ کے اس کے سامنے چل اللہ کے لیے دے دو برتن میں جاتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں دونوں جیب कम कम पास कुछ है तो बैठता है तो कि बैठता पहले अपनी मैं में से नहीं हूँ मुझको चाहने वाले हैं जिसके पास कुछ नहीं हो क्या देख? तो इसके लिए इन کی اشارت کا شوق ہو لیکن علم کے حاصل کرنے کا بھی جذبہ اور کوشش ہونا چاہیے بلا بے بنیاد بہت کم وقت رہے گا میں تعلق طلب ترین میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ بغیر علم کے فتوا نہ دے فتوا دے ہی نہیں ہے بھائی بغیر علم اور علم والا کیا مسئلہ ہے فتوا دینا اس دن میں ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یا بغیر بکانا اس کو من افطار ہومازا نے جو بغیر جس آدمی کو فتوا دیا گیا تو اس کا گناہ فتوا دینے والے پر ہے وہ زندگی بھر غلط عمل کرتا رہے گا فتوا دینے والے نے بغیر علم کے فتوا دیا تھا لہذا اس پر اس کا زندگی بھر گناہ آتا رہے گا بتائیے کیا ہاں اگر عالم اتیا کر کے فتوا دیتا ہے تو غلطی بھی ہو جائے تو اس کو ملے گا وہ گناگار نہیں ہوگا لیکن یہ لائق نہیں تھا پلیس میں گاڑی چلانے کا بھئی اچھے سے پائلٹ کا بھی ایکسیڈنٹ ہوتا کہ نہیں ہوتا تو مجھ کو گاڑی نہیں آتی تو میں بھی چلاؤں گا ایکسیڈینٹ تو ایکسپرٹ کا بھی ہوتا ہے تو میں ایکسیڈنٹ کر لوں تو کیا مدلہ ہے تو بغیر گاڑی سی کے چلانے لگے چلے گا لوگوں میں زمین آسان کا فرق ہے اس کا ایکسیڈینٹ ہو سکتا ہے اس کا ہونا ہی ہونا ہے خود کو مرے گا سب کو لے کے ڈوبے گا اللہ تعالیٰ اپنی زبانوں سے یوں ہی جھوٹ موٹ نہ رہو یہ حرام ہے یہ آرام ہے اور نتیجے میں اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں میں سے ہو جاؤ جان لو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھٹتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھوڑا سا دنیا کا کچھ ان کو مل جائے گا لیکن ان کے لیے عذاب دردنا تیار ہے دنیا میں عزت مل جائے گی کیا جواب دیتا ہے کوئی نہ کوئی بیوقوف اس کی جواب کی صلاح کرے گا اور جواب دینے کا کی لذت اس کو ملے گی سب کے بعد ادا ہوتا ہے کوئی آدمی عالم کے پاس آتا ہے منی صاحب اس کا جواب کیا ہے پاس میں کوئی بیٹھا ہوتا ہے نیم عالم سینی عالم منی صاحب آپ شکر میں جواب دیتا اچھا کوئی بہت کر رہا ہے سوال سوال آلین جان رہا ہے اس کے سامنے یہ دلیل اس وقت پیش نہیں کرنا چاہیے عالم کے ذہن میں دلیلیں ساری پتا لگا کے دہلی میں سب لیکن وہ ان کو ایک ایک کو لیتا ہے جو اس کے مناسب ہے ڈاکٹر برابر دیکھتا ہے اس کو کون سا انجیکشن دینا چاہیے اب یہ بتا رہا نیلا پیلا یہ دینا چاہیے اس کو اب یہ کیا کرتا ہے اہم سا کو اہم صاحب وہ دلیل بتاؤں لک میں دیتا ہے اس کے اندر شوق ہے مجھ کو معلوم ہے بتاؤں کوئی دیکھ رہا نہیں اور یہ بول کے رکھا اس کو لکما دیتا ہے بعض کہتا کرتا ان سے بات ان کو ساری معلوم ہے تو تو نہیں, نہیں, میں, نہیں میں لکما دے سکتا ہوں امامت نہیں کر سکتا میں صرف لکمے دے سکتا ہوں سے ختم کر تو اتنا یاد ہے پوری آرسی یہ یاد ہمارا लिहाजा एक, एक नौजवान थे हमारे भाई बताने लगे दाइम आदि भी है उन्होंने कहा एक नौजवान है आया और एक आदमी गैर मुसी मार से बातचीत हो रही थी तो उसके सामने बाइबल को बयान किया पुरान की बताने का वक्त आया, आया। पढ़ू सुना इतना कुरान भी तो पढ़ लिया अल्लाह के बंदे ये भी पढ़ा और वो पढ़ लिया तुझे क्या कर रहा है हमारे नौजवान इसको और उसको देख के ना चले नबी सल और सहाबा को देख के चले कि उनका सही से दावत क्या था लिहाजा इसमें पत्वे अपने दिल से कुछ भी घर ऐसी बचे अपने दिल से दीन में कोई भी बात अकीदा वगैरह बयान करने ऐसी बचे नए मालूम रुकना समझदारी है गाड़ी चला के क्या करते रस्तानी वाले चलो जाएंगे पहने के तो पहुंचेंगे न ऐसा करते नहीं रुकते एक से पूछते हैं, रास्ता उधर जाता ये जाता बोलता ये जाता। नहीं और एक से पुछो। क्यों? इसनी शायद नहीं कि पक्का जवाब जब तक दो लोगों से कंफर्म नहीं करता जाता नहीं क्यों इसी के कल जगह नहीं जाना है उसको दिन के बारे में जो जीने आया कहते आदमी دوسروں کی بغائی کا ذریعہ بنے آتے اپنے بارے میں پسند نہیں کرتا ہے کہ بغیر بتایا جائے اور اس کو دوسروں کو بغیر بتایا اچھی بات نہیں ہے لہٰذا جو بھی ہمارے نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دین کے بارے میں بغیر دن کے بات نہ کریں نمبر دس آخری بات اب اس کو جو ڈر تھا وہی ہوا کہ وہ ختم ہو گیا اور دوسرا حصہ علماء کا رہ گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسا آدمی علماء کو معلومین کو بتایا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ مناسب دے رہی ہے علم خود جانتے ہیں کہ واقعی کیسے لوگوں کی تربیت کرنا چاہیے آخری بات یہ کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم پر عمل کرے ہے. العمل بلکہ مستقل کتاب علم نے لکھی ہے کہ علم کا مقتضا عمل ہے علم کیوں ہے مطلوب نہیں ہے علم یا تو اللہ کی معرکت کے لیے ہے عقیدے کی دوستگی کے لیے یا تو عمل کی سہ کے لیے خود علم کیا ہے کیا یہود کے کی علم نے فائدہ دیا ان کو؟ كن اب ن ہوں اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں کیا کہا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کیا اس نے نفع دیا کیا اس علم نے ان کو فائدہ دیا نہیں جب تک کہ آدمی کے علم سے اس کا عقیدہ یا اس کا عمل صحیح نہیں ہو تب تک کہ علم واقعی فائدہ مند نہیں ہوتا بلکہ بال اوقات و بال اور حجر بن جاتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ قرآن یا تو تیرے لیے لی نفاح میں یا تو تیرے خلاف ہے تیرے تیرے وبال کے طور پر شرف کا اور اسی طرح سے دوسری بھی بیان کی ہیں ایک آدمی کے لیے قرآن یا تو بچاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے یا پھر اس کے لیے وہ قرآن اس کو ہلاک کرنے والا بن سکتا ہے اس کے خلاف بن سکتا ہے لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ علم پر عمل کرے جتنا علم آپ نے حاصل کیا اسے عمل کیجیے اس کے کی علم برکت پیدا ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم اللہ کے آگے سے قیامت کے دن تک اس وقت تک کے نہیں ہٹ سکتے ہیں جب تک پانچ دنوں کا سوال اچھے نہ ہو جائے جوانی کی طاقت کو کن چیزوں میں لگایا وہ بن کا باہو مال کہاں سے کمایا حلال حرام وہ فیم الفا بہ اور کہاں خرچ کیا حلال میں حرام میں خواہشات کی نہیں اللہ کی فیما علم اور جو جانتا تو اس پہ کس نے امر کیا اس جباب کی تیاری ہے ہم کو سب کو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ جو لوگ ہدایت کو از کرتے ہیں ہدایت ہی کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کی ہدایت ہم بڑھا دیتے ہیں اور ان کو سگوا ان کا بچاؤ ادا کرتے ہیں تو ایک آدمی جب اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو علم میں برکت دیتا ہے جو ہماری خاطر ہماری راہ ہمیں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں اپنی راہوں کی ہدایت ان کو ہم عطا کرتے ہیں لہٰذا علم کا اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی اپنی ایمان اور اپنے عمل کی درستگی کرے اپنی اور دوسروں کی درستگی کرے یہ علم کا اصل مقصود ہے اگر ہماری زندگی میں عمل نہیں آتا ہے تو قیامت کے دن ہمارے لیے وبال ہے فصل کا ذریعہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو جی کچھ باتیں بطور اختصاد میں ذکر کی وقت زیادہ ہو گیا لیکن طالب علم کے لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا اور بہت سی اور بھی باتیں ہیں جو علماء کرام آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور بتائیں گے انشاءاللہ لیکن یہ چیزیں ہیں جس کو ہم کو ملحوظ رکھ کے چلنا ضروری ہے اللہ رب العالمی سے دعا ہے کہ ماں تک ہم کو نبی والا حاصل کرتے رہنے کی اور اس کے مطابق عمل کرتے رہنے کی توفیق اور دین کی حفاظت اور اشاعت کا کام ہم سے لے اجلاس کے ساتھ اور ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ فرمائے اقدال